اور کوئی سا... جی حضرت احتکاف کے دوران کسی شخص کا احتکاف ٹوٹ جائے کسی وجہ سے تو وہ مسجد میں بیٹھے دس دن یا سمجھ کہ آپ احتکاف کا سوال ہے اگر کسی کا احتکاب ٹوٹ جائے تو وہ اب کیا کرے دیکھیے جب اس کا احتکاف ٹوٹ گیا تو ٹوٹنے کے بعد وہ مسجد سے چلا جائے اس کا احتکاف نہیں ہوا اچھا اب گھر چلا جائے اب علماء نے لکھا کہ جس دن کا احتکاف ٹوٹا ہے نا اس دن کی قضا کریں جیسے رمضان اگر باقی ہیں کسی دن آئے بوریا بستر لے کر افطاری کریں اور افطاری کرنے کے بعد مسجد میں ایک دن کے اعتکاب کی, کی قضا کرے اس کی وجہ کیا ہے کہ پورا احتکاب تو اس لیے قضا نہیں کر سکتا کہ پورا احتکاب جو سنت موقع ہے وہ تو جبھی ہوگا نا کہ جب پورے اکیسویں شب سے تیس یا انتیس شب تک وہ احتکاف تو اس کا ٹوٹ گیا جس دن کا ٹوٹا ہے اس دن کی قضا کرے گا رمضان ہی میں کر لے یا رمضان کے بعد کر لے تو ایک دن مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائے اپنی ضروریات لے کر اور اس کے بعد میں احتکاف میں روزہ بھی ضروری اگر رمضان کے بات کرے تو اس دن روزہ بھی اس کو رکھنا ہوگا اور بہتر یہ ہے کہ اگر رمضان ہیں تو رمدان ہی میں اس ایک دن کی قضا کر لے وہ سنت اعتکاف تو ٹوٹ گیا اس کا بدل نہیں